ہے کہ راستے اسمان کے تو مسا کے خدا کو جینگ کر دیکھوں اور بے شک میرے گمان میں تو وہ جھوٹا ہے اور انہی فرون کی نگاہ میں اس کا برا کام بھلا کر دکھا گیا اور وہ راستے میں روکا گیا اور فرعون کا داؤ ہلاک ہونے ہی کو تھا